اسرحمن الحمۃ اللہ, اللہ علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح ورصف گروس اور باقی تمام ورصف گروس اور سامعہ اور خارہ سب کو سلامت کرتے ہیں درس جو کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر سات سو سینتیس ابلیغ تین اور ہماری سلسلہ باعث جو ہے بارہ رمضان مبارک کی وجہ میں رک گیا اور پھر بندہ کہے کہ تھوڑا سا گلا بھی مت مطلب لگ گیا درد دینے میں تھوڑا تاخیر ہوا اور رمضان کے قورآ بعد شروع ہونے ہیں تو ابھی جو ہے دورات خطے میں سے اسم اسم اعظم کے اسمال حسنہ کی تشریح اور توضیح میں ہمارے سلسلہ باعث چل ہے اس میں اسم اعظم نمبر تیس یا حکم اس اس مقدس کے حوالے سے ہماری توجیحات تھیں چند ایک دو تین درس ہو چکا تھا ان میں پہلا بھی ہمارے بات کے بندہ کی ناولوں کو اس میں اسمایہ کے حوالے سے جو دورہ شیم اللہ کی سرت میں ہیں تین دعویے سے بندہ کی ناولوں کو توجہ دے رہا ہوں ایک تو یہ اس مقدس کا یا حکم کا لغت والوں نے علماء نے اس کی کیا معنی معفوم اور تشریح کیا ہے وہ بیان کرتے آیا ہوں اور ایک یہ ہے یہ اس مقدس قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے ہاں جی ہے تو کتنی دفعہ اس حوالے سے تیسرا جو ہے زاویہ الدس کے فیوض و برکات کے معنی سے جو کتابوں میں فیوز و برکات ذکر ہوا ہے وہ اب لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں ہاں جی تو اس سلسلے میں جو ہے ابھی جو اگن وقت کو یہی چل رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے اس کا دوسرا ہونا اللہ حکم الحکم جل جلال القرآن پاک میں اس عنوان سے ہمارے وقت کو چل رہا ہے اس سلسلے میں ایک درس ہو چکا تھا ابھی یہ دوسری درس ہے ہاں جی الحکم و جل جلال القرآن پاک اس سلسلے میں جو ہے اجن نگرامی الحکم کا معنی آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے حکم کا معنی فیصلہ کرنے والا یقیناً جو ہے یہ اس مقندس حکم اللہ تعالیٰ کی اس مقندس و آسمائش و حوثناہ کی صورت میں صرف ایک مہرج میں قرآن پاک میں آیا ہے لیکن بصورت فیل و بصورت احکم الحاکمین خیر الحاکمین متعدد موارد میں قرآن پاک میں وارد ہوئی ہے جن میں سے چند موارد جو ہے ہمارے اصل مطلب کے اس بات کے کہ اللہ خیر الحاکمین ہے اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کروں گا ہاں کہ اس مطلب کو ثابت کرنے کے اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور فیصلہ کرنے والوں میں سے اسی کا فیصلہ ہی ناقابل تبدیل و تغیر اور ہے اور فائنل اسی کا فیصلہ ہے کوئی اس کے فیصلوں کا چیلنج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کے ہاں اور نہ کوئی جو ہے اس کو فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے اور, اور نہ اس کے فیصلوں سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کوئی اور اس کائنات کے یہ جی وسیع و عظیم اور منظم نظام اسی حق ملحمین اور خیر الحاکمین کے فیصلے کے تحت چل رہا ہے اسی نے ازل میں جو فیصلے کے وہی تعبت چلتا رہے گا ہاں کوئی اس سے بدل نہیں سکتا اور اس پاک ذات نے ہم نوئے بشر کے ہدایت ہیں جی اور ایک پر امن اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آسمانی کتابوں کی سرب میں خصوصاً قرآن پاک کی سرب میں ہے جی جو شریع احکامات ہمیں بر بنیادی عقائد ہمیں بیان فرمائے ہیں اس سے بہتر صورت اور فیصلے اور حکم اور نظام ہو ہی نہیں سکتا ہے جی اور اسی مطلب کو جو ہے توضیح دینے کے لیے چند آیات جو ہے لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا ان میں سے ایک آیت ذکر ہو چکا تھا اب فخیر اللّہ اب تغی حکمن واہ ولزی عند الخط مفصلا کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصب بناؤں حالانکہ اس نے تمہارے طرف مفصل کتاب یعنی قرآن پاک نازل کی ہے یعنی ایک عشایت کی توضیح ہو چکا اور اس کے بعد دوسری آیت جو ہے اللہ اپنی پیاری نبی فرمایا پھنس میرو حتٰ یہ کم اللہ بے نخیر الحاقم اس میں خیر الحاکم آیا اللہ نے فرمایا اللہ لوگوں کرو یہاں تک اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے تیسری عاد یہ تھی اللہ کی پیاری نبی فرمائے و عن تحکم الحاکمن اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوکے کے ہم بے اللہ فرماتے ہیں اے اللہ تو حضرت نُنہ نے اپنے قوم سے ازیت بھی آپ نے اللہ سے دعا کرتے ہومایا فن دا کم الحکمین یا اللہ تو فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا یہاں تک بل توجہ ہو گیا تھا ابھی یہ چوتھی حیات آج کے درس میں اس کی توجہ جینگر علی علی علی میں علیہ السّلم بسناحمن علیہ صم الحکمن علیہ ص اللہ بیاحَ کامِل یہ سرحِ میں ہاں جی آخری پارے میں آج نمبر آٹھ ہے طالباً کو یہ مقدس سرایات اس میں اللہ جو ہے ہماری زمین سے سوال کرتے ہیں ہماری کیا اللہ تعالی حکم کرنے والوں میں سب سے بہترین حکم کرنے والا نہیں ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں ہماری زمین سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی اس کے سوال کے استفا میں ہاں جی تقریری فرماتے ہیں ہم سے اقرا لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بند ممن بولو ہاں کیا اللہ تعالی فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے ہیں کیا اس کے فیصلوں سے بہتر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کیا اس کے نظام سے کوئی بہتر نظام کائنات میں ہو سکتی ہے یا اس نے ہمیں جو زندگی کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورت میں اللہ کے پیارے نبی کی سنت کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں جو بہترین نظام زندگی دین مقدس اسلام کی صورت میں دیا کیا اس سے بہتر نظام بہتر فیصلے بہتر حکم جو اس میں مختلف موضوعات کے بارے میں مصرد ہے کہ سک سے اور بہتر ہو سکتی ہیں ہم سے قرار ہیں ہم انسانوں سے ہم مسلمانوں سے اور انسانی سے ان سے بتاؤ تو صحیح ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور بہترین حکم کرنے والا ہے ہاں جی کیا اللہ تعالی حکم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین حکم کرنے والا نہیں علیہ السلام اللہ بیا کم حاکم جواب یہی ہے کہ اللہ بلا شک شعبہ تو حکم کرنے والوں میں سب سے بہترین حکم کرنے والا تو ہی ہے تیرے حکم سے بہتر کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا کیا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے تو جواب یہ کوئی شک نہیں تو ادبی اصطلاح میں اس طرح کے کو استفاع میں تقریری کہ جاتا ہے طرف سے اقرار لینا ہے کیا میں ایسا نہیں ہوں تو جاب واضح یہ کہ اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تیرا فیصلہ تمام فیصلوں سے سب سے پختہ سب سے مضبوط سب سے جو دائمی ان میں چینجز کی ضرورت نہیں تیرے فیصلوں میں ہاں جی ایسے تمام جوانب کو احاطہ کیا ہوا ہے ہر احتمال ہر مسئلے کو ہر مشکل کو حل کرنے والا فیصلے اللہ تعالیٰ کے وہ ادبی عربی ادبی علیہ السلامی اس طرح کے استفام سوال کو استفامی تغریری کہا جاتا ہے یعنی اللہ ہم سے اقرال لے رہے ہیں جغرا لے ہمارے زمین جنجوڑ رہے ہمارے ضمیر جن ہیں ہمارے عقل شعور کو شعور دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو میں اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کرنے والا نہیں ہوں جواب یہی اقرار میں ہے جواب اقرار میں ہے کہ اے میرے اے ہمارے رب کیوں نہیں تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ہاں اور اس کے ثبوت تیرا یہ نظام کائنات ہے جو تیرے فیصلے کے تحت چل رہا ہے اور یہ تمام انبیاء نے جو دین مقدس اسلام کی سرج میں بہترین نظام جو لو انسانی کو دیا کاش یہ نظام پر چلتا لو انسانی ہاں جی تو یہ دنیا گلزار بن کے رہتا سب کے لیے آسانیاں ہوتی لیکن افسوز اللہ کے اس مقدس نظام کو انسانوں نے سینے سے نہیں لگایا جس وجہ سے آج کے انسان بد کا طرح طرح کے بدمختیوں کا خواہ مسلم قومی خواہ خیر مسلم سب جو مشکلات کا شکار ہے روحانی طور پر بھی مادی طور پر بھی تو اس سوال کا جواب یہی کہ ہمارے رب کیوں نہیں تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور حکومت کرنے والوں میں سب سے بہتر حکومت کرنے والا بھی تو ہی ہے اور ہر نو حکم کرنے والوں میں بھی تو سب سے بہترین حکم کرنے والا ہے ہاں جی تو عیسائی سے بھی اللہ تعالیٰ کے احک الحکم ہونا واضح طور پر ثابت ہے کیونکہ اہل لغت نے الحکم اور حاکم کا ایک ہی معنی کیا ہے الحکم اور حاکم کا ایک ہی معنی کیا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے حکم کا معنی بھی حکم کرنے والا فیصلہ کرنے والا حاکم کے معنی بھی حکم کرنے والا فیصلہ کرنے والا حکم کا معنی بھی حکومت کرنے والا حاکم کے معنی بھی حکمت کر یہ تینوں معنی میں دونوں لفظ مشتراک کے فرمایا ہے یعنی فیصلہ کرنے والا حکم کرنے والا آپس ماد انصاف کرنے والا منصف ذات با بلا شک شبہ اللہ تعالی الحکم ہیں اور اسی کا فیصلہ ہی پوری کائنات پر لاگو ہے اور اسی کے حکم سے یہ نظام کائنات چل رہی ہیں اور وہ چاہے تو اس کے ایک ہی حکم سے یہ نظام رک سکتا ہے ہاں جی؟ اگر وہ اللہ چاہیں اس کے ایک حکم سے یہ نظام جسے اس کے ایک حکم سے ایک امر کن ہے یا کن سے دنیا وجود نہ ہے ایک اور حکم سے دنیا کا نظام ختم ہو سکتی ہے ہاں قرآن باغ میں آئے تھے اللہ فرمت دنیا کے نظام کو ہاں قیامت برپا کرنے کے لیے نظام پوری شمسی کو ناست و نابود کرنے کے لیے ختم کرنے کے اللہ ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا قرآن باغ میں اللہ نے فرمایا کلم ہم بل بس راؤ اغرب ہاں جی آنکھ جپکنے کی فرصت یا اس سے بھی کم فرصت میں کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کرے گا اشراف ہی لیکسو ہوں گے گا پھر دنیا کے نظام ختم خلوص ہو جاتا ہے یہ فائد اب وہ اللہ ایسا عظیم حکم کرنے والا ہے اس کے فیصلے اس کائنات پہ ایسے نافذ ہیں کہ کسی کا ایسا نافذ ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا حکم ہاں جی پر بھی لاگو ہیں نباتات پر بھی لاگو ہیں ہاں جی اور جو ہے پتھر و حجر و مدر پر بھی لاگو ہے پسٹوں پر بھی لاگو ہے انس پر بھی لاگو ہے ہر ذرے پر لاگو ہے عظیم کا پر سمجھے اور اس سے لے کر ہر چیز پر اس ذات اقدس کا حکم نافذ ہے لہٰذا اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ جو بھی فیصلہ کرنے چاہیں کر سکتا ہے اور اس کا پھیلا ہی بہترین فیصلہ ہے اور اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا اور عید نمبر پانچ یہ ضم مقدس فعل اور مسترد کی صورت میں تعریباً تیس کے قریب آیات میں ذکر ہوا فعل اور حکم مستر کی صورت میں اللہ تعالیٰ حکم کہتا ہے کرنے والا ہے کرنا ان معنی میں تیس کے قریب جو ہے آیات میں ذکر ہوا ہے ان میں سے ہاں جی صرف ایک دو محرت ہم ذکر کرنے پر اتفاق کرتے ہیں تو یہ باقی محرت انشاءاللہ فیل اور فعل اور مشترکہ جو ہم آپ کو آنے والے درسوں میں دے دیں گے کیونکہ تھوڑا سا گلے کا مسئلہ زیادہ بوجھ ڈالنا اور مسئلہ پیدا کر لیتا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے مقدس آسمات کے بارے میں معرفت ادا کریں اور مقدس آسمات سے صحیح فیصد حاصل کریں اور اللہ تبارہ تعالیٰ, تعالی کے استقدس دین اسلام کے سامنے ہم سب میں خم ہے ہیں ہماری کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہاں جی پاکستان کے اسلامی ملک کے سرمایہ خرچ کر رہے ہیں ہاں جی کالجوں میں ہاں جی ایک مثلاً اللہ کے قوانین پڑھتے ہیں مختلف قوانین پڑھتے ہیں وہاں پر لیکن سارے مغرب کے قوانین تو پڑھتے ہیں برطانیہ کے قوانین تو سمجھاتے ہیں لیکن اللہ کے مقدس کتاب کو نہیں سمجھاتے اس کے اندر اس کے اندر جو احکامات ہیں ہاں انفرادی زندگی سے مطابق معاشرتی زندگی سے مطابق معاشرے میں انعد انصاف کے بارے میں ہاں ایک بہترین نظام عدل قائم کرنے کے لیے اسلام میں ہاں ایک بہترین نظام معیشت کے اسلام میں کیا کیا قوانین و ذیہ قرآن پاک کی سری حیات میں حدیث نوی کی صورت میں اسلام کے بڑے بڑے فقحان ہیں مشتدین نظام نے جو جو نظام عدل قرآن اور حدیث کی تشریح میں ایک بہترین نظام اس سے بہتر نظام ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کی خوبیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ ان پر انکش گزاری کرتے ہیں ہاں ان پر اعتراض کرنا سکھاتے ہیں بھائی اسلام نے جو چار بیویئن سے اجازت دیا یہ کیوں ہے اس کا وہ کیوں ہے سو کیوں ہے اب ان کے قرآن اسلام کی مسلمانوں کی جو ہے اس میں مملکت اسلام کو پاکستان کو اسلام کے نام پر آزاد کیا ہے آپ قرآن کو سمجھیں قرآن کے ذریعے سے دوسرے دنیا کے جو مغرب نے جو نظام بنا کے دیا ہے جو انسانیت کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے ہاں جی انسانیت کی روح کو تباہ کیا روح کو فاسد کیا جہنمی بنا دیا ہاں جی صرف دنیا میں کھانا پینا ایک دنیاوی مقاصد کے لیے نظام بنا کے وہ بھی اس میں کوئی استقبال نہیں ہاں جی وہ جو ہے وہ بھی اپنے ملکوں کے لیے ایک نظام دیتے ہیں اسلامی ملکوں کے لہٰذا ایک نظام دیتے ہیں اور ہمیں لڑا کے رکھتے ہیں ہاں جیسے امریکہ وغیرہ میں ایک ماں کے جمہوری نظام میں دو پارٹی ہیں اتنی بڑی وسیع ملک میں دو پارٹی ہیں گروڑوں کے ملک میں لیکن پاکستان جیسی چھوٹی ملک میں جمہوریت کے نام پتہ نہیں جتنے چالیس چھ بنائے ان کو لڑا لڑا کے اسلامی ملک کا تباہ حال کر دے بربا کر دے کیوں اس لیے کیونکہ تو نظام میں ہی تضاد ہے اللہ کے نظام میں اتحاد ہے وحدت ہے پوری نو انسانی کے لیے بلا امتیاز قوم و نسل ایک ہی نظام دیتے ہیں ایک ہی عادلانہ نظام دیتے ہیں ایک ہی عادلانہ جو ہے احکامات حادر کرتے کوئی کالے گورے کا کوئی مغرب و مشرق کا کوئی حکم نہیں سب کے لیے ایک بہترین نظام اللہ کیونکہ اللہ سب کا رب ہے سب کا مالک ہے سب کا ہے سب کا رازک ہے نے سب کے مسئلے کو مد رکھ کر نظام سلطنت نظام معیشت نظام عدل انصاف ہمیں دیا ہے کاش مسلمان اس نظام لاحق کو سمجھتے ہیں اللہ کیا کمل حاکمن عمر ایمان رکھتے اور اس کے فیصلوں کے سامنے سر سرتین خم ہوتے امر یہ دنیا روشن ہوتا میری دعا اللہ تعالیٰ میں اللہ کی مقد الدین کو پیشاننے کی اللہ کو پیش کی اور اللہ ہی کا بندہ بن کر رہنے کی ہمیں توفیقہ طافرما آمین عرم.